السلام علیکم uh, میرا مختصر سوال یہ ہے جی کہ جو بچوں کے حقیقی ہوتے ہیں اس کی تھوڑی سی وجہ چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں جو گوشت کی تقسیم وغیرہ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو پلیز وجہ کر دیجئے جی ڈاکٹر صاحب آ, بچے کا حقیقے کے بارے میں آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو جو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کئی و آرام ساتھ آتے ہیں اس کی طرف سے اگر عقیقہ کیا جائے تو اس کے بہت سارے مشاعد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ بھی فرمایا حالانکہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جان نے فرمایا تھا کیا تھا آقا نے خود بھی کیا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی حقیقہ کاسن نے ارشار کمایا تو شریح طور پر یہ مستحب ہے عقیقہ کرنا ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اگر نہ بان پڑے یعنی کیا نام ہے کہ آدمی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کر سکے تو پوری زندگی جب چاہے کرے یا پہ سنت ٹھیک ہے ساتویں دن عقیدہ کیا جائے ساتویں دن اس کے بال اپلائے جائیں ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے اور بالوں کی مقدار یا جتنا ان کی وزن ہے اتنی چاندی ان کے ساتھ توڑ کے اللہ کی راہ پر تقسیم کی جائے اس کے بعد یعنی بچے کے لیے دو جانور چھوٹے اور بچی کے لیے ایک اور اگر بڑا جانور ہو تو اس میں بچے کے دو حصے اور بچی کا ایک حصہ تو اس طریقے سے جو ہے بچہ تقسیم کر دیں چاہے پکا کر دوست احباب کی دعوت کر دیں ذرا باغ کو ضروری بلائیں بہتر طریقہ یا جو شروع میں سلاح میں طریقہ تھا وہ تو پکا کر کھلانے کا تھا لیکن آج کا جو تسی کرنے کا طریقہ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر پکا کر کھلایا جائے گا تو یقیناً ایک گھر سے ایک آدمی آئے گا سو طریقے سے تھوڑا سا گوشت اگر اس کے گھر میں چلا گیا تو کچھ سبزی ڈال کے پورے خاندان کا ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا پورے گھر والوں کا تو اس طریقے سے بنیاد ہم لوگوں کا دار انداز پر ہے ابھی سارا تقسیم کر دیں چاہے سارا گھر پکا لیں چاہے آدھا پکا لیں آدھا تقسیم کر دیں اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد آپ بالکل اس میں مختار ہیں ایک یوگی میں مشہور آیا کہ اس والدین نہ کھائیں یا نانی نانا دادی دادا نہ کھائیں تو یہ غلط ہے سبھی گھر والے بار والے دوست احباب کھا سکتے ہیں غربا کو بلخصوص اس میں دعوت جو ہے وہ دینی